یہ مومن کے خاص صفات میں سے ہیں کہ وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے سنا کیا ہے اللہ اوما ملک مگر اپنے بیویوں سے یا جو لونڈیاں ان کے ہیں ان کے دائن ہاتھ ان کے مالک بن گئے مانا لونڈیاں بن گئی تو ان غیر ملومین نہیں ہے وہ اس میں ملامت مانا یہ تو اللہ نے ان کو اجازت دی ہے ان کے لیے حلال قرار دیا ہے اس میں ان کے اوپر کوئی عیب نہیں ہے جو بھی تلاش کرے گا اس کے ماں سہوا وہ حد سے گزر جانے والے ہیں اس حیات سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ جو شرعی رستہ ہمیں شریعت نے بتایا بیوی سے قربت کرنا اور لونڈی سے قربت کرنا یہ تو شریعت نے ہم کو حلال قرار دیا اور اس کے ماسےواں جو راستے ہیں اس کو حرام قرار دے دیے اس میں لطلیہ سلاۃ والسلام کے قوم کی بیماری یا استم، استمنا بلیت جس کو بعض فیقی کتابوں نے جائز قرار دیا ہے بلکہ اس پر ثواب کی باتیں لکھے ہیں یہ بالکل حرام ہے امام شہبیر رحمت اللہ علیہ اس سیاد کے تحت فرماتے ہیں یہ حرام ہے کیونکہ اندر وہ داخل ہے فرما <تصفح> وہ لوگ جو اپنے امانتوں اور وعدوں کے حفاظت کرنے والے ہیں وعدہ اور امانت یہ آپ نے پڑھا ہے منافق کے چار علامات ہیں تو یہاں پر فرمایا کہ وہ علامت مومن میں نہیں ہوتی ہے امانت میں خیالت مومن نہیں کرتا ہے منافق کرتا ہے وعدہ شکنی یہ مومن کی علامت نہیں ہے بلکہ وفاداری اس کی علامت ہے اس کے برعکس منافق کی علامت ہے وعدہ شکنی ودین صلی اللہ واتما وہ لوگ جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ حفاظت کرنے والے لوگ ہیں فرما یہ صفات جن لوگوں میں آ جائے اُلائے یہ لوگ وارث ہیں کس چیز کی وارث ہے اللہ خال جو وارث ہوں گے جنت الفردوس کے اور اسی میں ہم ہمیشہ رہیں گے وراثت اس لیے کہ وراثت کے معنی انسان عام طور پر آسانی سے جانتا ہے کہ یہ میرے باپ کا ورثہ ہے تو آپ میرے یہ یقین ہوگا جب تک میں زندہ ہوں مجھ سے کوئی نہیں رہ سکتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ جنت تمہاری وراثت ہے ایسی وراثت کہ جب تک تم زندہ ہو تو اسی میں رہو گے اور زندگی کی گارنٹی اللہ نے دے دیا ہے کہ آپ جنت میں دخول کے بعد موت نہیں ہوگی تو مستقل رہو گے یہاں ایمان والوں کی صفات کا ذکر ہو گیا یہ صفات اپنے اندر بندہ پیدا کرے کیونکہ پہلے صورت حجم نے پڑھ لی حج کے کی قبولیت کے لیے ایمان کی یہ صفات ضروری ہے یہ صفات ہوں گے ایمان کی بنیادوں پر تو تب انسان کا حج کارآمد ہوگا اور حج میں یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ حج میں سب سے مین مقصد اللہ کے توحید ہے اگر اللہ کے توحید کسی میں نہیں ہے تو اس کو پہلا اپنا ایمان درست کرنا پڑے گا عقید توحید اپنانا پڑے گا یہاں پر نماز کا ذکر الگ کیا کہ وہ نماز میں خوشبو کرتے ہیں اور پھر ان کی محافظت کا ذکر الگ کیا نمازوں کے حفاظت اوقات کی حفاظت وضو کی حفاظت ان میں رکو سجود اور مصنون دعاؤں کے ہر اعتبار سے لحاظ کرنا اور یہ حفاظت کہ وہ نمازیں پابندی سے اور ہمیشہ ہو کیونکہ ایک نمازی دو نمازی تین اس کو نمازی نہیں کہا گیا ہے اللہ دین احمد علیہ صلاحم صورت مدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانم سے جو لوگ بچیں گے وہ کون سے عبادت کرنے والے نمازی ہوں گے سورت مرسلادورت مہارج صورت مہارج میں فرمایا کہ وہ لوگ جو جانم سے بچیں گے اللہ علیہ دائمون جو مستقل اپنے نمازوں کے اوپر پابند رہیں گے دو تین چار نماز والے نہیں یا کبھی ہفتے میں مکمل پڑھنے لگ گئے اور پھر اچانک چھوڑ دیا نہیں اس پر اللہ تعالی نے پھر جنت کے بشارت ایک وارث کے حیثیت سے دے دیا ہے ان کے وارث بن جائیں گے وہ لخت انسان یقیناً پیدا کیا میں انسان کو من من تین سلالہ اور تین جس کا پہلے ہم ذکر پڑ چکے ہیں تین مٹی کو کہتے ہیں سلال جس میں چکنہ ہٹ پیدا ہو جائے سلال اتمنتی جس کو آپ چنا ہوا مٹی بھی کہہ سکتے ہیں بالکل باریک باریک چنے ہوئے مٹی سے ہم نے ان کو بنایا ہے ثم جاننا نطفتن پھر ہم نے بنایا اس کو فی قرار مکین محفوظ کر آرگاہ میں کیونکہ اعظم علیہ سلاد و السلام کا پہلا ذکر اب بعد میں انسان کا تخلیق نطفے سے فرمایا اس کے لیے ہم نے جو جگہ مقرر کیا ہے وہ رحم جو مضبوط ترین جگہ ہے ایک بچے کی پرورش کے لیے اعلی قطن پھر ہم نے بنایا اس سے نتفا اس نطفے سے کیا بنایا نطفتہ اعلی قطن یعنی خون کا ٹکڑا فقل قنل الاقط مضحتاً بنایا ہم نے اس علاقے سے خون کے اس ٹکڑے سے مضحطن گوشت کا لوتڑا فقل قنل مضحت بنایا ہم نے گوشت سے جامن ہڈیاں فقس و نل ایزام لحماں پھنس پہنایا ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت تم سنا خلقن آخر پھر ہم نے دی اس کو ایک نیا خلقت ایک نیا شکل صورت دے دیا فتحبا رک اللہ برکت ہے وہ جو سب سے حسین بنانے والا ہے بنانے والا جیسے فی احسن تقویم فرمایا انسان کے سامنے اس کی خلقت کو رکھا دیکھو یہ تیرا خلقت ہے اس تبدیل سے میں نے تجھے منتقل کیا ہے چالیس دن پھر چالیس دن پھر چالیس دن, پھر چالیس دن ایک سو بیس دن ہو جاتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈالتا ہے ساڑھے چار پانچ مہینے میں یہ درمیان کے وقفے میں اس میں جان اللہ ڈال دیتا ہے اور چند باتوں کا فیصلہ خوش قسمت بد قسمت کتنا ہوگا عمر کتنا ہوگا فرمائے اس کے بعد کیا ہوگا سم یہ نہیں کہ تمہارے خلقت کا ذکر ہو جائے اب قیامت کو بھول جا فرمائے نہیں مرو گے پھر اس کے بعد لمع مرنے والے ہوں اس کے بعد ضرور مرو گے سم مل قیامت بانسون پھر یقیناً تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے بعض لوگوں نے جو اس چیز کی ہے نا کہ دیکھو دو موت زندگی ہے کہ مر جاؤ گے اس کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے تو کہتے ہیں درمیان میں یہ قبر میں اٹھنا کہاں سے آیا یہ ان کی جہالت ہے کیونکہ قرآن کریم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک موضوع کو ایک جگہ نہیں چھیڑتے وہاں مقصود کے بات کر کے آگے گزر جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے وہاں پڑھ لیا تھا خضر علیہ السلام بن شاہ بن علیہ السلام پہلے علیہ السلام کے ساتھ اپنے ساتھی کا تذکرہ ہو رہا تھا جب خضر علیہ السلام سے مل گیا یو بن نون کا ذکر اللہ نے چھوڑ دیا کیونکہ مقصود نہیں تھا آپ اس کا ذکر مقصود تھا خضر علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کا یہ ترتیب ہے یہاں برزخی زندگی کو اللہ نے نہیں چھیڑا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس زندگی کو چھیڑا ہے بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی صورت میں پھر پانی قطرے اور گوشت لوتڑے اور اس ترتیب سے دنیا نے آیا اب مرے گا مرنے کے بعد قیامت کے دن پھر اٹھے گا یہ تین مرحلے ایسے ہیں جو جسمانی طور پر انسان کے ساتھ واقع ہے برزخی زندگی جو ہے وہ اس سے بالکل الگ تلگ ہے اس کے مسائل قرآن نے بیان کیا ہے جیسے کہ ہم نے صورت بقارہ میں اس کا ذکر کیا تھا اور صورت آراف میں اس کا ذکر ارحم میں اس کا ذکر اس طرح صورت مومنون میں کلمتن ومی برزخن وہاں اس کا تذکرہ ہوا تھا تو یہاں رات یہ نہیں کہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو درمیان میں قبر کا مرحلہ ختم ہو گیا نہیں وہ اپنی جگہ ہے دوسرے دلائل سے ثابت ہے وَلَقَدَ خلقنا فوق یقیناً پیدا کیا تمہارے اوپر مخلوق سے غافل خبر یہ اللہ کے توحید کے علامات کہ ہم نے تم کو بے پیدا کیا تمہارے لیے آسمان کا انتظام اور اس سے ہم غافل نہیں ہیں ہر ایک چیز پر ہمارا نظر ہے وَانزلنا من نازل کہ ہم نے اسمان سے پانی بے قدر کے ساتھ فیلر ہم نے اس کو زمین میں اسمان سے برسایا زمین میں ٹھہرایا اس میں پھر کنویں کی صورت میں چشمے کی صورت میں پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ برسا کر اور پہاڑ کے اندر خزانہ بنا رہے اس پہاڑ کے نیچے سے آپ گزرو تو وہاں سے پانی کا نہر جاری ہوتا ہے اور جب کچھ عرصہ ہوتے تین مہینے چار مہینے چھ مہینے بند ہو جاتی ہے تو وہ چشمے سکھ جاتے کیوں پارک کے اندر جو اللہ نے خزانہ بنایا تھا وہ سکھ گیا ختم ہو گیا اللہ فرماتے یہ سارا کام میں کرتا ہوں تمہاری یقیناً اس کے لئے جانے پر ہم خوب قدرت رکھتے ہیں جیسے صورت ملک میں فرمایا پل ار آئے تم انسدا اگر میں ان سے کہو کہ تمہارے اس پانی کو خشک کر دوں تو تمہیں فس پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے اس پانی کے ساتھ باغات کھجوروں کے اور انگور کے لکم فی ہاں اس میں تمہارے لیے بہت سارے میوے ہیں وہ منا فلون اس میں سے تم کاتے ہو مارا کھانے کا بھی اس میں انتظام ہے پینے کا بھی اس پانی کے ذریعے سے انتظام ہے اور یہ جو کھجور اور انگور ہے یہ صرف کھانے میں استعمال نہیں ہوتے بلکہ علاج کی چیزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور میں یہ سارے فوائد و شکر یا پھر ایک خاص درخت کا ذکر زیتون کہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں وہ توری سینا ہر اس کو کہتے ہیں جو جس کو ہم جنگل کہتے ہیں اور سرسبز اور شاداب ہو اس کو توری سینا پر میں تم اور وہ درخت من توری سینا نکلتا ہے وہ توری سینا سے اگتا ہے وہ توری سینا سے تمب تو بدوہ نے وہ اپنے ساتھ تیل مانو تیل کو نکالتا ہے وہ تیل کی اقسام بنا کر تور سنہا کے بارے میں یہ بھی है ہے خاص का کا نام لیکن ایک जो جو عام جمہور مفصرین کا ہے جیسے مراد ہر وہ پار ہو سکتا ہے جہاں سے زیتون کے درخت کا زیادہ کثرت موجود ہو خصوصیت ضروری نہیں ہے کہہ رہے پر میں یہ انتظام سب ہم نے تمہارے لیے کیا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي فی النا ما ابرام یقیناً تمہارے چوپائیوں میں ابراتے جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے وجود سے ہم تمہارے لیے کیا نکالتے ہیں وَإنَّ لَكُمْ لَفِ نُسْكِكُمْ مِمَّ فِي مِم فَرْسِ <وَدَمِن> گوبر کے اندر سے خون کے اندر سے ہم صاف شفاف دودھ تمہاری نکالتے ہیں یہاں پر تمہاری عبرت ہے نسخے کمبا فی بہا ہم پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں وَلَكُمْ فِيهَا منافے کثیرا اس میں تمارے بہت سارے منافع ہیں بہت سارے منافع اس کے چمڑے کام آتے ہیں اس کے ہڈی کام آتے ہیں گوشت کام آتے ہیں دودھ اور پھر آگے دودھ سے دہی اور دیگر چیزیں گھی وغیرہ وہ منہا تھا اس میں سے تم کاتے ہو معنی یہ سب کے سب نہیں کہتے ہو نا بعض ایسے جانور ہیں جو کانے کے ہیں بعض سواری کے ہیں وہ آلیہ پھول ان پر اور کشتوں پر تم سواری کرتے ہو بعض جانور صرف سواری کے ہیں گوشت اور دودھ وغیرہ ان کا حلال نہیں ہے پھر اللہ رب العالمین نے واقعہ ذکر کیا نور سلاۃ السلام کا توحید کے آدھے اور تصیر کے لیے یقیناً پی علیہ السلام کو اس کے قوم کے طرف فرمایا اس نے میرے قوم کے لوگوں نہیں ہے تمہارے لیے صلی اللہ کے ماں سوا کوئی سے برہا افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو کیسے ڈرتے نہیں ہو مارا شرک کرتے ہو فتق اللہ واطع ہر نبی کی دعوت ہے نا اللہ سے ڈر جاؤ شرک چھوڑ دو واطع میری پیروی کرو فقال الم اللہ دین کہا سرداروں نے جنہوں نے کہ تم پر برتری حاصل یہ خوف ہوتا ہے نا جب کوئی دعوی دعوت کا کام کرتا ہے کچھ افراد ان کے ساتھ مل جاتے ہیں جماعت ایک یعنی تعداد ان کا معاشرے میں نظر آتا ہے تو حکمرانوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ لوگ بڑھتے ہیں اگر یہ بڑھ جائیں گے تو یہ حکمرانی پر قابض ہو جائیں گے تو فور ان کو یہ خوف لائق ہوتے ہیں, یہ تم پر برتری چاہتے ہیں. اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نازل کرتا فرشتے کو ما بحادا. سنا ہم نے اس توحید کے دعوت کو فیا اپنے باپ دادوں میں جو پہلے گزرے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے تم کو کیسا نبی بنا کر بھیجا اللہ نے فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ اگر اللہ فرشتہ ہدایت کا راستہ پھر بھی نہیں ملتا انہوں اللہ رجول ان نہیں ہے یہ مگر آدمی ہے ان اس کے اوپر جنون ہے پترب بسوبی انتظار کرو ایک وقت تک یہ کتنا گٹیا الفاظ استعمال کرتے اس کے اوپر صبر یہ مر جائے گا جان چھوٹ جائے گی یہ ہر ایک نبی کے لیے ان کے الفاظ ہوتے ہیں اور رجل کہا مشرقین نے کہا یہ رجل ہے اور ہمارے والے کہتے یہ رجل نہیں ہے نور ہے تمام نبیوں کے لیے مشرقین نے ایک اعتراض یہ پیش کیا ہے جتنے انبیاء ہیں اس کی نبوت ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ رجال ہے خال فرمایا نو علیہ سنات السلام نے رب اس کے بس سبب اب میرے مدد یہ دلیل ہے کہ نو علیہ سنات السلام اتنا عظیم ہستی لیکن اللہ کے مدد کا ممتاج ہے اس کے پاس اپنے کوئی اختیار نہیں جب نبی کے پاس اختیار نہیں تو کس کے پاس ہے کون باقی رہ گئے جنات اور اولیاء اور ہمارے وحی کے ساتھ وحی فجب آئے ہمارا حکم وفار اور ابل پڑے تنور تنور کے اندر سے پانی आ जाए جس کا پہلے ذکر ہم پڑ چکے فرسٹ لک فی ہام کو سوار کرو ہر قسم کے جوڑوں میں سے دو دو اور اپنے کو من سوائے ان کے جن کے بات پہلے گزر چکی ہے آپ کو کہ مشرق کے لیے نہیں بولنا مشرق کو معاف نہیں کروں گا خاطب نہیں اور مجھ سے بات نہیں کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے یقیناً وہ غرق ہونے والے ہیں اور اس میں اس کا بیٹا کنان بھی پہلے اس کا دعا گزر گیا ہے نا نوادت الخاق اللہ وہ تو میرا بیٹا ہے تیر سچا ہے اللہ نے فرمایا نہیں کام غیر ومل کا سالح نہیں ہے آپ کے خونی رشتے میں ہے لیکن روحانی رشتے میں نہیں ہے جب آپ مکمل طور پر بیٹھ جائے استفا کر لے اور جو آپ کے ساتھ ہے کشتی پر فخر الحمد للہ کہمام تعریف اللہ کے لیے ہیں اللہ دین جس نے ہم کو نجات دی ظالم قوم سے یہ آیات آپ کے پاس دلیل ہے نا کہ مشرقین کے موت پر الحمدللہ پڑھو یہ نہیں کہ مشرق مر جائے اور کہو کہ صدمہ ہے الحمدللہ ہے نوح علیہ السلام فرماتے تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ظالموں سے ہم کو نجات دی مشرق ڈوب گئے پورا قوم ڈوب گیا اس کا اب اندازہ لگاؤ دو قول میں نے بتائے تھے کہ نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تین بہو ایک خود سات افراد بچ گئے اور ایک قول چوری سے کچھ زیادہ افراد ہے اسی سے چوراسی سے کچھ زیادہ اب باقی قوم کہاں چلا گیا پورا قوم اللہ نے غرق کر دیا اور پوری قوم پر وہ کیا کہتے الحمد للہ اللہ کی تعریف ہے اس لیے کہ اللہ کے دشمن ہیں اللہ کے دشمنوں پر اللہ کا حمد پڑھنا بہت ضروری ہے وقر ربی اور فرمایا کہ میرے رب مبارکہ اتار دے مجھے اتارنا بابرکت المنزلین تو بہتر اتارنے والا ہے نبی ہے اللہ کے لیے محتاج کہ برکت اللہ کے پاس ہے اے اللہ کا تو مجھے بابرکت زمین پر نہیں اتارے گا اور میرے یہ نسل آگے نہیں بڑھے گی اس میں ایمان والوں کا سلسلہ نہیں ہوگا ختم ہو جائیں گے تیرے برکت کا محتاج ہے نشانیاں نالا مبتل اور یقیناً ہم آزمانے والے ہیں یہ آزمائش صرف انبیاء کے لیے نہیں تھا فرمایا تمہارا بھی ہوگا یہ امتحانات ہم ہر ایک پر کرتے ہیں ہر دور میں ہر انسان پر اپنے گھر میں امتحان ہے اپنے محلے میں امتحان ہے اپنے مسجد اور ملک کے صبح اور خطے کے علاقے سے ان پر امتحان ہے وہ اپنے ایمان کو چیک کرے کہ وہ کہاں تک شرک کے توحید کے بدت کے اور اس بارے میں وہ پورے اترتا ہے صافات میں اللہ تعالی نے فرمایا نو علیہ السلام نے ہم کو پکارا تھا ہم نے ان کو کیسے جواب دیا فلاں امن مجیبون ہم بہترین استجابت کرنے والے ہیں دعا قبول کرنے والے ہیں ہم نے اس کی دعا کو کیسے قبول کیا انہوں نے کہا تھا نا سورج جنہوں کے کا ایک گھر بھی نہیں چھوڑا ان نہ کہ اگر آپ نے چھوڑا تو یہ اور لوگوں کو گمراہ کریں گے اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے پورے زمین کو صاف کر دیا مشرقین سے اور پھر جو ان سے معاہدین بچ گئے تھے کشتی میں ہم نے اس کا تذکرہ پڑھا صورت بنی اسرائیل میں یہ وہ لوگ ہیں لیے کہتے ہیں کہ اسی سے اللہ نے آگے بڑھایا پھر دوسرے میں رسول ان شاندال یہ کہ اللہ کی بندگی کرو مالک نہیں ہے تمہ لیے کوئی اس اللہ کے ماں سیوا فلا فلاطت کیا تم ڈرتے نہیں ہو یہاں اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کے بعد حوض علیہ السلام کو بھیجا ہے اس نے دعوت کا آغاز کیا ہے کیونکہ یہ نسل بڑھ گیا بڑھ گیا تو پھر بعد میں شرک ان میں پیدا ہو گئی پھر اللہ نے حوض علیہ السلام کو بھیجا اور اس کے دعوت کی دعوت کے نتیجے میں جب لوگوں نے بات نہیں مانی ان کے لیے بھی عذاب وقال من قوم سرداروں نے اس کے قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا اور جھٹلایا تھا ہمارے ملاقات کو قیامت کا انکار وہاں نام فی الحت دنیا اور ہم نے خوشی دی تھی ان کو دنیا کی زندگی میں اطراف مالداری پوت اور طاقت کیا کہا انہوں نے جو تم کاتے ہو یہ بھی کہتے وہ یشربر اور پیتا ہے اس میں سے جس سے تم پیتے ہو ہمارے طرح کاتے ہیں پیتے ہیں یہ کیسا نبی ہے ہمارے نبی کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کیے لوگوں نے ہمارے طرح کاتے ہیں اور پیتے ہیں کیسے نبی ہے یہ؟ وَلَا اِنَتَا تم بشرم مسل کم اگر تم نے پیروی کی تمہارے جیسے انسان کے بشر کے اس وقت تم خسارہ پانے والے ہوں گے جو بے دین قومیں ہوتی ہیں نا بے دین قومیں ان کا حال عجیب ہوتے ہیں کیونکہ بی سب سے بڑی جہالت ہے اب یہ قوم سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے اپنے جیسے آدمی کی پیروی کی تو تم بڑے نقصان میں ہو جاؤ گے اب ان سے کوئی پوچھنے والا پوچھتا بھی نہیں کہ تم بھی تو انسان ہو نا ہم تمہاری پیروی کرتے ہیں تو خیر ہے تمہارے پیروکار بن جائیں تو خیر ہے اور جو تمہیں وڈیرے ہیں وڈیروں کے ہم پیروکار بن جائے تو تم بھی تو انسان ہو اور یہ نبی ہے اللہ کا اگر ہم اس کے پیروکار بن جائے تو کہتے ہیں شارے یہی بات ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ہمارے منافع کو کمران یہ مخلص مسلمان بن جائے تو بجائے یہود نظارہ کے جوتے سیدھے کرنے کے اگر یہ قرآن اور حدیث پر آ جائے مسلمان بن جائے اپنے عقائد کی اصلاح کریں تو کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ان کے آگے جوتے سیدھے کریں گے ان کے مال کی حفاظت کریں گے ان کے جان کی حفاظت کریں گے اور یہ بےچارے ابود نسارا کے لیے جوتے سیدھے کر رہے ہیں کیوں مشرق اور بیدتی جو گلابی کے کرنے کے بجائے اللہ کی کیوں نہ کرے گولی کا جانم میں جائے اور ادھر ایمان کی گولی کائے تو جنت میں جائے کتنا بڑا فرق ہے لیکن مشرق جائل ہوتے ہیں اس کا آخل کام نہیں کرتے تو انہوں نے کہا یہ تمہاری طرح بشر ہیں اس کی بات کو نہیں مانو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. انکم ہو جاؤ تم ترابن مٹھی و اظام اور ہڈیاں تمہارے ہڈی بھی مٹھی بن جائے انجون یقین تم نکالے جاؤ گے آگے ہم نے یہ عنوان پڑھ لیا نا صورت بنی اسرائیل میں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ان سے کہو کہ یہ تو تم مٹی اور ہڈی کی بات کرتے ہو نا گوش اور ہڈی کے کہ اگر تم ایسی چیز سے بھی بن جاؤ جو تمہاری یقب صدور سدور جو اس سے بھی تمہارے سینوں میں بڑھ کر ہے ہمارا اسٹیل کا بن جاؤ لوہے کا بن جاؤ مرنے کے بعد گل جاؤ سڑ جاؤ پھر بھی میں تم کو اٹھاؤں گا غزون یہ قریب ہونے والا ہے جلتی نہیں کرو خود ہی تم کہو گے لبس نہ یو من اباز ہم نے ایک دن گزارا ہے کہتے ہیں حیاتا حیاتا لما تو دور ہے کہتے ہیں عقل سے بہت دور ہے یہ بات جو تم وعدے دیے جاتے ہو بہت دور ہے یہ تو عقل کے ماننے کی بات ہی نہیں ایسا ہوگا انہیا اللہ دنیا نہیں ہماری زندگی مگر حیات دنیا ہے بس نہیں ہے زندگی ہمارے دنیا کے مگر نموت و انہیا اسی میں ہم مرتے ہیں اور اسی میں جیتے ہیں مارا یہی مرنا یہی جینا ہے بس کوئی آتے ہیں دنیا میں تو کوئی جاتے ہیں یہ سلسلہ ہم اٹھائے جائیں گے ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے ہم کو کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا انجل وفطرا نہیں مگر انسان رجل ہے افطارا اللہ کا دیبا بنا اللہ پر جھوٹ وما نہ لانے والے خود جھوٹ بولتے ہیں یہ عام طور پر دنیا میں قانون ہے کہ ہمیشہ سچے لوگوں پر جھوٹ کا الزام آتا ہے سچے لوگوں پر اس لیے کہ جھوٹا اگر الزام نہیں لگائے گا تو اس کا جھوٹ ثابت ہوگا نا تو وہ پہلے سے فوراً الزام لگاتے یہ جھوٹا ہے اپنے جھوٹ کو دبانے اور چپانے کے لیے کالا فرمایا اس نے اور اب بے نصر اے میرے رب میرے مدد فرما جو انہوں نے مجھے جھٹلایا میرے جھٹلانے پر اب میرے طرف سے تو ہی مجھے سچا ثابت کر سکتا ہے کالا فرمایا اللہ تعالی نے اما قلیل وہ جو تھوڑا سا عرصہ ہے لئیس وا دمین ضرور وہ صبح کریں گے دامد کے حالات میں لوس و مانا ضرور ہو جائیں گے وہ اس حال میں کے نادم ہوں گے ان کو چیخنے حق کے ساتھ ہم نے غسا فبو ہلاکت اور تباہی ہے ظالم قوم کے لیے غسہ کہتے ہیں جو پانی کے اوپر کچرا آتا ہے سیلاب کے اوپر جب بارش کے تیز پانی آئے سمندر کے چاک کی صورت میں اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے چنکے ہوتے ہیں اس کو غصہ کہتے ہیں اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کو خش و خاشاک کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیے یہ اللہ کا قانون ہے ایسے لوگوں کے لیے اور پھر اللہ نے فرمایا کیا فبوۃ اللہ قوم ظالمین ہلاکت لانت ہے ظالم قوم کے لیے اللہ بھی کسی بھی ظالم قوم کو تباہ کرنے کے بعد ان پر افسوس نہیں ان کے لیے لعنت بہت دوری یعنی ان کا آخرت میں بھی پٹکار دنیا میں بھی پٹکار دونوں جہانوں میں پٹکار نہ کہ ان کے اوپر کوئی ندامت صورت قمر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے کیا بنائے ان کو کہ ہشی مل جس طرح جانور گاس کھا جاتے ہیں نا ٹکڑے ٹکڑے ان کے منہ سے گرتے ہیں اور آخر میں توڑ سے رہ جاتے ہیں یا جس طرح لوگ باڑھ بناتے ہیں کانٹے وغیرہ لکڑی وغیرہ جمع کر کے باڑھ بنا دیتے لکڑیوں کا باڑ کا کچھ عرصہ گزرتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے سوکھنے کے بعد کالے ہو جاتے ہیں وہ لکڑی کال ہونے کے بعد چور چور ہو جاتے ہیں اس طرح ہم نے ان کو چور چور بنا دیا ہلاک کر دیا پھر اللہ دولت بھی نہیں رہتے ہما بکت علیہ مسلم کو نمزری پھر ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دنیا زمین آسمان میں کوئی رونے والے پوچھنے والے بھی نہیں ہوتے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا وہ اللہ تعالیٰ آخری انجام سے ڈرتا نہیں ہے کسی کے کہ میں ان کو ہلاک کروں گا تو مجھ سے کوئی پوچھنے والا پوچھ لے گا. اس کو کیا ہے تو بادشاہ ہے. قرون پر ہم نے پیدا کیا اور امتوں کو. ما تسبق من امتن اور نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جلدی کر دے کہ میں مرتا نہ, مرنا چاہتا ہوں شریعت نے اس لیے خودکش کے لیے سزا مقرر کی ہے نا خودکشی کرنے والے کے لیے یہ جانم میں جائے گا کہ وقت تو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے لیکن یہ اپنے سوچ کے مطابق اپنے وقت سے پہلے اپنے آپ کو مروا رہے ہیں تو گویا اللہ کے قانون پر یہ قدم اٹھا رہے ہیں ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی خودکشی کرنے والا اس کو ساٹھ سال زندگی دے اور بیس سال میں اس نے خودکشی کر لی چالیس سال اڑپ کر لیا نہیں اس کی تھی بیس سال لیکن اپنے سوچ اور فکر کے مطابق اس نے اللہ کے حدود کو پامال کر دیا کہ گویا اللہ مجھے نہیں مانتے سبب میں ابھی اپنے آپ کو مروا دیتا ہوں قتل کر دیتا ہوں تو اس قانون کی وجہ سے ان کے لیے سزا ہے ورنہ ٹیم اس کے لیے وہی مقرر ہے تو فرمائے کہ کوئی اپنے ٹائم سے نہ آگے جا سکتا ہے نہ مؤخر ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹائم دیا جائے پھر نے اپنے رسولوں کو پیدما جا امت الرسول جب کبھی آیا کسی امت کے پاس ان کا رسول کدبو جھٹلایا اس کو پس پیچھے لگایا ہم نے ان کے باز بازوں کے مجالنا بنا دیا ہم نے ان کو واقعات عدل قوم مشرقین جو بھی مشرق ہلاکت اور تباہی ان لوگوں کے لیے جو امام نہیں لاتے ہیں اللہ فرماتے وہ مر جائے تو ان کے لیے ہلاکت زندہ ہے تو ان کے لیے ہلاکت ان کی زندگی بھی ہلاکت اور فرمایا کہ ان مشرقین کے واقعات کو ہم نے احادیث کس بنا لیے اب قرآن کریم میں ہم نے کتنے قصے پڑھ لی ہیں صورت عرب تفصیلی صورت توحا اور اس ترتیب سے سورت میں آئیں گے، سورت قصص میں قصص جی یہ سارے ان کے قصے ہیں یہاں ہم پڑھ رہے ہیں پچھلی سورتوں میں صورت حج صورت یونس میں صورت حد میں صورت نحل یہ جی سب اس کے واقعات کہیں اور کئی تفصیلن کئی مختصر اپنے واضح دلائل کے ساتھ فرعون و فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف تک بروقان فصنوں نے تکبر کیا تھے وہ سرکش اس کا واقعہ دو جگہ تفصیل سے ہم نے پڑھا اعراف اور توحا میں یا مختصرا مختصر فقار الفظ نے کیا ہم ایمان مان لیا ہے دو آدمیوں کے جو ہماری طرح ہے وہ قوم مالانا آبد اور ان کا قوم ہمارے غلام ہے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا نا کہا ان کا قوم تو ہمارا غلام ہے ہم ان کے تابیداری کریں گے قوم ان کا پورا ہمارا غلام اور ہم ان کے پیروی کریں یہ جو لیڈر سردار ہوتے نا ہمیشہ ان کا یہاں اعتراض بنتا ہے کیا اگر یہ مولوی صاحب کہتا ہے یہ عالم صاحب کہتا ہے اس کے بات کو ہم مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو اس کے غلام بن گئے کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ بات اس کی نہیں اللہ کی بات ہے ہم اس کی اطاعت کریں گے تو یہ اللہ کے کہنے سے اللہ کے امر سے کریں گے جو سب سے عظیم بادشاہ ہے اس کے اس سے آگے تو کوئی ہے نہیں ان کا فکر کیا ہوتا ہے کہ اس کی بات کو ماننا گویا ہمارے سرداری چود اس پر ضرب لگے گا تو انہوں نے کہا ہم ان دونوں بھائیوں کی بات مانیں گے یہ تو ہم ان کے غلام بن جائیں گے جبکہ ان کا سارا قوم ہمارا غلام ہے فقت زباں فکان جٹلایا ان دونوں کو فستے و ہونے والوں میں کتاب یقینی مسئلہ کو کتاب لا لوگ تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں ہم نے تو ان کو کتاب دی تاکہ اس کتاب سے لوگ ہدایت پائیں اب دیکھیں کتاب ہم کو بھی دی ہے ان کو بھی دی آج ہمارے پاس کتاب پڑھنے کے لیے تو ہے لیکن اس سے لوگ ہدایت نہیں لیتے بس تلاوت کی کتاب ہے جس سے ہدایت لے اپنے عقائد کی اصلاح کرے ملک کے اور سارے مسلمانوں کے لیے اس میں قانون ہے وہ قانون جو ہے دنیا میں جاری ہو نہیں اس کے لیے نہیں ہے قرآن خانے کے لیے ہے تلاوت کے لیے ہے بے معنی جس کا معنی نہیں کریں گے بغیر معنی کا پڑھیں گے اور جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا یہ مسئلہ اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ قرآن کریم کو بغیر معنے پڑھنا یہ ثواب اور ادر کا حق ہے یا نہیں اس میں پھر یہ راج قول ہے کہ ایک انسان قرآن پڑھتا ہے بغیر معنے لیکن اس کے مانو کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے کہ مانے جان لو تو پھر اس کے لیے حجر ہے اور ایک شخص کہتے ہیں بے پرواہ ہو کر کہ بس تلاوت کرو اس کے معنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس شخص کی کوئی حضر نہیں ہے اس لیے کہ یہ قرآن کے مقصد کو پہچانتا نہیں ہے اس قرآن کے مقصد کی طرف اس کا توجہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو ایک مقصدی کتاب ہے اللہ نے ایک عمل کے لیے بھیجا عمل تب ہوگا جس کو ہم پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے تو بے معنی تلاوت ہو جائے گا جا وہ جال نب نہ مریما رب و, و تجات بنایا ہم نے ابن مریم کو و ام اور اس کے ماں کو آیتاً نشانی آیا تنشانی وہ لارب وطن بلند جگہ کے درب ذات جو سکون آرام اور چشمے والی جگہ تھی ہم نے ان کو جگہ دیا بیت المقدس یا جہاں عصال سلاۃ السلام پیدا ہو رملہ یہ دو اقوال علماء نے نقل کیے ہم نے وہاں ہم کو جگہ دی اور ربوے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ زمین جو زرخیز زمین ہوتا ہے اس کو ربوہ کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادل پرست لوگ وہ قرآن کریم میں سے کوئی نام چن کر نکال لیتے ہیں اور اسی کے اوپر اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں کہتے ہیں ربوہ ہمارا مرکز ہے ربوہ جہاں عصہ علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے اپنی مثال دی ہے اس نے مرزا قادیانی نے کشتی نوہ کے اندر لکھا ہے بہت قدیم کتاب ہے ہمارے پاس پرانا نسخہ ہے اس کا کہ میں اس طرح ہوں جس طرح حصہ ابن مریم تمثیلی طور پر پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے استعارہ کیا استعارے کی صورت میں میں مریم تھی اس وقت ناوزب باللہ یہ بہت عجیب الفاظ اس نے استعمال کیا ہے اور پھر میرے پیٹ میں عیسیٰ پیدا ہو گئے نو مہینے تک وہ میرے پیٹ میں رہا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے الحام کیا اس کو میرے پیٹ میں وجود میں ایسے زم کر دیا جس طرح خون انسان کے وجود میں یا گوشت مکس ہو جاتے تو اس لحاظ سے میں عیسیٰ بھی ہوں میں مریم بھی ہوں دونوں القاب مجھے میسر حاصل ہو گئے یہ بالکل دیوانوں والی بات ہے پاگلوں والی بات ہے لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین سے اتر جاتے ہیں ہوتے ہی پاگل نوخ کے اندر یہ انہوں نے لکھا ہے یہ جو انہوں نے نوخ میں لکھا ہے کہ یہ میرے پیشن گوئی تھی میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر میں اپنے اس منصب کا اعلان کروں گا تو سب سے پہلے میرے اوپر لگانے والا اہل حدیث عالم ہوگا تو جب میں نے اپنے اس منصب کا اعلان کیا تو محمد حسین بٹالوی آیا اور اس نے عدالت میں میرے خلاف جو ہے نا رٹ دائر کیا پرچہ کاٹا کہ یہ جو ہے کافر ہے وہ اپنے کشتی نو میں اس نے لکھا ہے پھر آگے اس نے جو اپنے بکواسات لکھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اہل حدیث کہ صالیہ السلام کے مقابلے میں بھی یہ آئے تھے مثال اسلام کے مقابلے میں بھی یہ آئے تھے اور انہوں نے نبیوں کی مخالفت کی ہے میرے مخالفت میں بھی یہی آئے اچھا وہ, وہ یہ ثابت کر رہے وہاں پر کہ یہ میرے پیشن گوئی ہے جو میں نے اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے کی تھی اب لوگ بتاؤں کہ یہ سچ ہے یا نہیں اب جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں نا وہ تو نہیں سمجھتے کہ یہ کیسے بات اب اس نے اس نے سے اندازہ لگایا تھا کہ محمد حسین بٹالوی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا جس طرح ایک مجلس کے کے لوگ ہوتے ہیں اس کے علم کی قوت کا اس کو اندازہ تھا کہ اگر میں ایسے بات کروں گا تو سب سے پہلے یہ میرے اوپر فتوا لگائے اس نے اس وجہ سے کہا تھا کہ میں نے اگر اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا تو سب سے پہلے فتوا مجھ پر محمد حسین بٹالوی لگائے اس لیے انہوں نے اس پر فتوا لگایا تھا گمراہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹکانے لگایا فرمایا رسولوں کی جماعت کلو منت کلو رزق میں سے اور تم عمل کرتے ہو اس کو میں خوب جانتا ہوں خوب جاننے والا ہوں میں یہ خطاب دیکھو اللہ نے امبیال سلاۃ وسلام سے بھی کیا ہے اور ہم سے بھی کلو منت پاک رجک کا ہو پاک رزق نہیں ہوگا تو اللہ کے یہاں عبادت قبول نہیں ہے وہ سن چکے ہیں کہ ایک شخص عرفات میں کڑا ہے اور عرفات میں اللہ سے دعائیں اللہ کیا جواب دیتا ہے اللہ کا لگا وال لگا متانو کا حرام کا حرام یہ سارے ان کو جوابات وہ انداز سجاو لگا تیر دعا کہاں سے قبول ہوگی انبیاء کو بھی حکم کہ حلال کا ان اور یہ دین تمہارا, تمہارا جیسے امت امت کہ پہلے امت کے معنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ امت جو ہے کبھی گروہ کی شکل میں کبھی پوری امت کو امت کہتے ہیں کبھی ایک یہاں پر کہ تمہارا امت ایک ہی امت ہے مارا تمہارا دین ایک ہی دین ہے ایک دین کی تم ماننے والا ہمارا توحید تمہارے ہر نبی کے دعوت وہ اللہ کے توحید ہے تمہارا ایک ہی دین ہے وہ ان رب حکم میں تمہارا رب ہوں فتقو نہیں شرک کے بارے میں مجھ سے ڈر جاؤ یہ خطرناک مسئلہ ہے ہر مسئلہ جو کفریات کا ہے لیکن تمام کفریات کا جڑ جو ہے وہ شرک ہے وہی سے مسئلہ چلتا ہے فتح کام بے نہ جدا جدا کر دیا انہوں نے اپنے معاملات کو مانا اپنے دین کو امر سمرا دین بے اپنے آپس میں زبرا ٹکڑے, ٹُکڑے، <فَرِحُون> ہر ایک گرو جو ان کے پاس اس پر خوش ہے ابھی آپ دیکھ لینا اللہ کا یہ کلام آپ پڑھو اور پھر جاؤ تنظیموں والوں کو جمع کرو اور ان کے بیانات سنو ہر تنظیم کا امیر جو ہے وہ دلائل دیں گے کہ اصل عمارت میرے عمارت ہے اصل تنظیم میرے تنظیم ہے اصل جماعت میری جماعت ہے ہمارے ساتھ مل جاؤ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے ہر گروہ جو ان کے پاس ہے اس پر خوش ہے جبکہ اسلام کی اصولی باتیں جو ہیں اللہ کی توحید رسول کے اتباع یہ اصولی باتیں لوگوں نے پس پس ڈال دیے اس میں جا کر کے جو اپنے آپ کو عالی توحید کہتے ہیں وہ توحید میں جا کر کے سودا بازی کرتے ہیں تو آپ اور کون رہ جائیں گے توحید میں سودا بازی یہ لوگوں کے ساتھ لچک پیدا کرنا مشرقین کے ساتھ لچک پیدا کرنا یہ توحید کے لیے زہر قاتل ہے اور شرکنی یا نا اس کی ابیاری ہے ابیاری ایک مشرق کو آپ معاہد کے ساتھ بٹھا دو اور معاہدین بھی ان کے بات سنیں مشرقین بھی سنیں یہ گویا کہ آپ نے شرک کے درخت کے نیچے بہترین طریقے سے ابیائی کے لیے ان کے لیے کات ڈال دیا ہے اس کے شاخوں میں پودوں اور دانوں کے لیے آپ نے بڑا کام کیا ہے اللہ رب العالمین نے شرک اور توحید کو کبھی ایک جانے کیا ہے ہمیشہ سے ان کو ٹکرایا ہے یہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں تو یہ یہاں فرمایا کہ ہر ایک گروہ جو ان کے پاس اس پر خوش ہے فرمایا فضر غم رتم خطین چھوڑ دو ان کو ان کی غفلت میں ایک وقت تک ان کو اپنے غفلت میں چھوڑ دو ان کا ایک وقت آنے والا ہے آیا صبونا ام نہ مانو میں تو ہم کیا وہ گمان کرتے ہیں جو ہم نے بڑا رکھا ہے ان کو یعنی ہم نے جو ان کو دیا ہے مم مالی ہوں بنی مال اور اولاد سے نسار اور خیرات ہم جلتی کر رہے ہیں ان کے لیے ان, ان کے بلائیوں میں بل لائے بلکہ ان کی سعور نہیں ہے مانا یہ کہ جو لوگ شرک کے کفر کے باوجود اچھے خاصے مالدار صحت مند تندرست اولاد والے بلڈنگوں والے اللہ فرماتے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حق پر ہیں ان کو جو کچھ میں نے دیا ہے ان کے اچھے ہونے کے اور حق پرس ہونے کی وجہ سے دیا ہے نہیں یہ تو ہم نے ان کو خوش کر رکھا ہے یہ ان کے لیے دنیا میں ایک عذاب کی شکل ہے اپنے مال دولت اور چیزوں میں مگن رہیں گے یہاں تک کہ ان کے اوپر موت آ جائے اور یہ ان کے لیے عذاب کی صورت ہے اذا تو اخذنا بغتتن عام میں ہم نے پڑھا تھا چوالیس نمبر آیات میں کہ جب وہ خوش ہو گئے جو ہم نے ان کو دیا تھا تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا عذاب میں دینا بے شک بولو ہوم من خرش رب جو اب رب کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہیں اشفاق اشفاق معنی مشفق کہ انسان ڈرتا بھی ہو اور ڈر کے ہو جیسے محبت بھی کرتا ہو تو شفق کے معنی اس میں آتے ہے خوف کے ساتھ محبت یہ دونوں کیونکہ مومن کے لیے خوف اور محبت دونوں استعمال ہوئے تجاف جنوب ہو مانل مزاحیہ خوفوں اور تما خوف اور تما یہ دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں تو من خشتی رب یہ پھر ایمان والوں کے, وہ جو اپنے رب کے آیتوں پر ایمان لاتے ہیں هم بے رب وہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ان کو کہتے ہیں صفات وہ صفات جو گندے صفات ہے وہ اللہ نے مومنوں سے سلب کر دیا ہے کہ یہ ان میں نہیں ہونا چاہیے والذین یوتون ولوب و جل اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ ہم نے دیا ان کو مانا جو ان کو دیتے ہیں ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں نا وہ خلوب ہم اور ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں انارا جو یقیناً وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں پلٹنے والے ہیں عائشہ رضی اللہ تعا کی روایت میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں اور ان کے دل میں وجلت خوف رہتے ہیں اس کا مطلب یہ گناہگار لوگ ہوں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں جامعزی کی روایت ہے فرمایا نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے نیک عمل لوگ ہیں لیکن ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہماری یہ نیکیاں اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگی کہ نہیں ان کو خوف یہ ہوتا ہے کہ عبادت گزار لوگ ہیں اللہ سے بہت ڈرنے والے ہیں مال خرچ کرتے ہیں لیکن اس خوف کے ساتھ کہ کہیں یہ ہماری عبادتیں اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ان کے اوپر خوف ہوتے ہیں خلائے کا سارے انفل خیرات یہ لوگ جلتی کرنے والے ہیں نیکیوں میں بحم لہ سابق اور یہ انہیں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں یہ ہے سابقون سابق ان ولا نکل اللہ کتاب اس میں جواب ہے کہ اگر کوئی کہنے والا کہہ دے کہ یہ نیکیاں تو بہت مشکل ہیں یہ نمازیں پڑھنا یہ زکوٰۃ دینا یہ اللہ سے ڈرنا یہ رحمت کا امید کرنا اور یہ واپس واپسی اللہ کے پاس جانا یہ تو بہت مشکل کام ہے پر میں نہیں ولا نکل اللہ نہیں ہم تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کے طاقت کے مطابق اولاد کتاب ہمارے پاس کتاب ہے ینتقو بالحق جو سچ بولتی ہے وہ, وہ ہم اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے ہمارے پاس ایسی کتاب انہیں عمل نامہ جو سچائی پر بنا درج کرتا ہے جو کچھ درج کرتے ہیں وہ سچ اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا لکھنے والے کام کاتبین ہیں ملک اور وہ لاسون اللہ وہ اللہ کے نا فرمان نہیں ہے بندہ جو کچھ کرتا ہے وہی لکھتے ہیں اور اس کو امام بھی کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے یوم کلو ناسم بے امام یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ مومنوں پر جو کام اللہ نے رکھا ہے عبادت وہ ان کی طاقت سے باہر نہیں ہے ان کی طاقت کے اندر ہے بل قلوب اب یہ پھر مشرقین, مبتدین کفار ان کے اعمال ان کی صفات کا ذکر بلکہ ان کے دل فی فمرتن غفلت میں ہے کس سے منہاذا اس قرآن سے اس قرآن سے غافل ہے وہ والم امال مِن دو ندالك ان کے لیے احمال ہے اس کے ماں سیوا مانا و لہم امال ان کے لیے خبیث اعمال ہے شرک ہے کفر ہے بگونے کو کرنے والے ہیں ایک معنی یہ دوسرا معنی یہ کہ کفر اور شرک تو ان کے ظاہری اعمال ہے نا یہ تو ان کے بڑے بڑے اعمال ہے لیکن وہ اعمال اور ادارے کا ان کا ان بڑے اعمال کے علاوہ بھی بڑے خبیص اعمال ہیں جو وقت ب وقت ان سے شادر ہوتے ظاہر ہوتے اذا یہاں تک کہ جب پکڑیں گے ان کے مالدار خوشحال لوگوں کو بالعذاب عذاب کے ساتھ عذاب کے ساتھ پکڑیں گے ان کو ادا ارون اچانک پھر وہ چیخ اور پکار کریں گے چکھنے لگتے ہیں پکارنے لگتے ہیں لاتج ارلی ماں نہ چکھو تم ان یقین تم من نہ لاتون نہیں مدد کیے جاؤ گے ہم سے ہمارے ہاں تمہارا کوئی مدد نہیں ہوگا مددگار تمہیں کوئی نہیں ملے گا ظہر انتہائی افسوسناک آوازیں نکالنا ایسے افسوسناک آوازیں جو دوسرے کو بھی بے قرار کر دے ایسے ان کی نکلے گی آئے تھے اپنے کے بل الٹے پھر جاتے اپنے ایڑیوں کے بل قرآن اور حدیث سننے کے بعد پلٹ جاتے تھے غصے میں مستقبرینا تقبر کرتے ہوئے بھی سامرن اور اس قرآن کریم پر افسانہ گوئی کرتے ہوئے سامر مانا کہ سب وہ جس کو کہتے ہیں تہ چھوڑتے ہوئے ہجران سے ہے نا چھوڑ دینا مانا یہ کہ جو لوگ قرآن اور حدیث کے مخالف ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں کیا ہوتے ہیں ان کے پاس قصے ابھی بھی آپ جتنے بھی مبتدئین ہیں یا مشرقین ہیں، ان کے درس تدریس میں جا کے بیٹھ جاؤ قرآن کریم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یا کی قصے سنائیں گے یا پھر اگر وہ اہل اہلد ہیں تو وہ قاسم نانتوی کے اشرف ال کے سارا ٹائم اس پر خرچ کریں گے اور یہ آپ نے صورت بنی اسرائیل میں پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول سے کیا فرمایا ولولا اندر وہاں پر یہ اللہ نے فرمایا ہے لا محالہ نبی ہونے کے باوجود آپ کو اپنے رب پر جھوٹ باندھنا پڑے گا مانا اگر کوئی وہیں سے آٹے گا تو جھوٹ کے بغیر ان کا کوئی دوسرا راستہ نہیں کیونکہ قرآن و حادث سچ ہے نا اس کو چھوڑ کر جو بھی کوئی راستہ گا عقیدے میں ہو یا اعمال میں جھوٹ کے بغیر اس کا کو کوئی چارہ نہیں ہوگا اور یہ اللہ کے فضل سے اگر کوئی مطالعہ کرنے والا مطالعہ کرے گا تو وہ آسانی سے جان سکتا ہے کہ جتنے بھی مبت فرق،, فرق ہے نا اس میں انہوں نے اپنے عقائد اور نظریات کے لیے جھٹے روایتیں جھٹے سے یہ سب گڑے ہیں اس لیے کہ اس کے بغیر چل نہیں سکتے جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بھرماتا ہے لے تب تر یہ لوگ آپ کو وہی کے ذریعے سے جو میں کر رہا ہوں اس وہ سے آپ کو پھیر دیتے ہیں تاکہ آپ اس وحیح کو چھوڑ کر کچھ اور اپنے طرف سے جھوٹ میرے ذمہ لگا رہے اس وقت میں تمہیں سزا دوں گا اور یہ لوگ تمہیں چھڑا نہیں سکیں گے اس میں یہ دو اشارات کہ وہی کے بغیر جو کچھ بھی ہے وہ سزاوار ہے ان کو سزا دی جائے اور دوسری یہ کہ وہی کے بغیر کوئی بھی جماعت اور فرقہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے بغیر اپنا جماعت نہیں چلا سکتے تو یہاں پر فرمایا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں سام قرآن کریم کو قصے اور کہانیاں تصور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ قصے اور کہانیاں دوسرا معنی یہ کہ راتوں کو اٹھ عشاء کے بعد لوگ بیٹھتے نا مجالس قائم کر کے تو قرآن کریم کے خلاف قصے بناتے ہیں قصوں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کے بعد مت بیٹھا کرو کان رسول اللہ قبل علیہ اللہ عشاء کے بعد بیٹھنے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء سے پہلے سو جانے کو ناپسند کرتے تھے کیوں کہ اس کے سو جانے میں کیا ہوتے انسان کا نماز ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھنے سے فجر کی نماز کے بھی نقصان ہوتے تو فرمایا یہ اس قرآن کریم کو قصے کہہ کر کہانیاں کہہ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں قصے بنا لیتے ہیں اس قرآن کے مقابلے میں اپنے طرف سے قصے گھڑتے ہیں اور اس کے مقابلے کے لیے پیش کرتے ہیں اپنے لوگوں کو قصوں پر امادہ کرتے ہیں فرمایا ان کی ان قصوں سے لوگوں کو گمرہی کا راستہ آسان ہو جاتے ہیں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں ان قصوں میں آ جاتے ہیں ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں صورت نجم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا افا من حدیث یا اس قرآن کریم سے تم تعجب میں پڑ گئے ہو اور اس کے مقابلے میں متض حکن والا تب کن ہنستے ہو مزاق کرتے ہو روتے نہیں ہو جبکہ یہ تو دل لگی کی کتاب ہے کہ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے قیامت کا منظر اس کے سامنے لے آ دیں. پھر لا اس لامہ دل میں رقت پیدا ہوتی ہے وجلت پیدا ہوتی ہے غور نہیں کیا اس بات پر یعنی قرآن پر یا آیا ہے ان کے پاس ماں بو جو لمتی نہیں آیا ان کے بڑوں کے پاس قرآن کریم پر انہوں نے غور کیا ہے کبھی کیونکہ یہ تو غور کی کتاب ہے نا بار بار افلاح تب بھر القرآن افلا فک کرن افلا زک کرم لم فهم لهم منکرون یا انہوں نے نہیں پچانا اپنے رسول کو فس وہ ان کے منکر ہو گئے ہیں ناشنا ہے کوئی رسول سے یہ لوگ ناشنا ہے اس نبی کو نہیں جانتے ان کے بستی میں نہیں رہا ہم یقولون بھی جنت دنیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر جنون ہے اس کے اوپر جنات آئے شہر کا اثر ہے بل, بل بلکہ آیا وہ ان کے پاس حق للحق کے کار ہوں کاری ہون اور لوگوں کی اکثریت حق کو نہ پسند کرنے والے ہیں اب آپ دیکھیں نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق والے یہ کہیں کہ بھائی سارے لوگ ہمارے بات کو مان جائے نہیں مانیں گے اللہ فرماتے ہیں حق کو یہ معاشرے میں اکثریت کو پسند نہیں ہوتے حق والے کم ہوتے وہ کارہون لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ حق کو ناپسند کرتے اگر پیروی کرے گی حق ان کے خواہش کے لفظات تو ضرور فساد ہو جائے گی آسمان اور زمین میں و من اور جو کچھ اس میں ہے بل ات ہی نہ ہوں بلکہ ہم, ہم پاس بھی ان کے نصیحت کو لے کر بہمان ذکر اپنے نصیحت سے اراض کرنے والے ہیں اس آیات سے یہ مسئلہ بالکل واضح نظر آتا ہے کہ اگر حق والے باطل کی پیروی کر لے تو عید والے شرک اور مبتدین کے ساتھ مل جائے مکس ہو جائے تو کیا ہوگا زمین آسمان میں فساد ہوگا کیونکہ فساد اس صورت میں نہیں رہے گا جب تو عید الگ ہو شرک الگ ہو سنت الگ ہو اور بدت الگ ہو جب یہ مکس ہو جائے اور لوگوں کو حق اور باطل میں تمیز کا وہ جو بنیادی نقطہ وہ ختم ہو جائے تو یہ تو فساد ہو جائے گا تو اسے فرمایا اگر حق ان کے خواہش کی پیروی کرے پہلے یہ عنوان ہم پڑھ چکے ہیں کہ جتنے بھی باطل پرست یہود نسارہ مجوس اور ہماری سمت کے کلمہ کو مشرقین یہ ان کے پاس دین نہیں ہے احوا اہم ان کے پاس باعث ہے کیونکہ آپ قرآن کریم کے چھوٹے سے سورت پر نظر ڈالے کہ کل یا بد ماتا بدن ولاح تم آدن اللہ فرماتے ان سے کہو کہ تم اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت میں کرتا ہوں کیوں مشرقی عبادت اللہ کی نہیں کرتے کرتے ہیں قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ دعائیں مانگتے ہیں تو اس نے میں عذاب روک لیتا ہوں ہم نے پڑھا ہے توبہ میں تو کہنے کا مقصد وہاں یہ ہے کہ اے کافروں جو عبادت تم اللہ کے نام پر کرتے ہو عبادت ہے ہی نہیں اللہ نے ایسے عبادت کی نفع فکر دی عبادت ہی نہیں ہے تو جب ان کی عبادت خواہش ہے اب اس خواہش کے اگر ہم توحید و سنت والے مشرقین کے ساتھ مل کر پیروی کریں گے کہ یہ بھی صحیح ہے اور ہم بھی صحیح ہے مل کر چلیں گے ملک کو بچانا ہے تو کیا ہوگا فس سماوا تو اللہ فرماد میں ایمان نہیں بچے گا تمہاری جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہوگا بلات ہم ان کے پاس ان کا ذکر لے کر آئے مانا قرآن اور قید وہ ذکر سے مورزیر ہے چہرہ پیرتے ہیں ان کے دشمن ہیں پھر یہ ایک اعتراض کا جواب تھا کہ ہو سکتے رسول صلی اللہ علام ان کو دعوت دیتے ہیں کوئی چندے کا مطالبہ ہے پیسوں کا مطالبہ ہے اللہ نے ہر نبی کے دعوت کے اسلوب کے ساتھ یہ بات ذکر کیا ہے کہ نبی انتہائی اخلاص کے ساتھ دعوت دیتا ہے اس لیے کہ دنیا کا کوئی لالچ اس کا ہوتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر دعوت بغیر لالچ دینا فرض ہوتا ہے